بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رسول کریم انفاق فی سبیل اللہ آج کے سبق میں انشاء اللہ تعالی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث بیان کی جائیں گی جیسے گزشتہ اسباق میں ہم نے قرآن کریم کی مبارک مقدس آیتیں بیان کی ہیں اب ان اسباق میں احادیث سے مبارکہ بیان کی جائیں گی انشاء اللہ تعالی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح طور پر بیان کرنے سمجھنے سمجھانے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا انفقت من طعام بیتها غیر كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما قصبہ وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض دن اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر عورت بیوی اپنے گھر سے خرچ کرے اس طرح خرچ کرے کہ اس کے خرچ کرنے سے گھر کا نظام خراب نہ ہو طریقے سے خرچ کرے دس روٹیاں پکائی ہیں تو ایک روٹی کسی غریب کو دے دیتی ہے اور گھر کا نظام بھی برابر چلتا ہے کوئی خرابی اس سے نہیں پیدا ہوتی گھر کے نظام میں اور گھر کے اخراجات میں تو ایسی عورت کے لیے ثواب کیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان لہا اج بما انفقت اس کو اس خرچ کرنے کا ثواب ملے گا ولیزو جہاں اجرہ بیما کسب اور اس کے شوہر کو یہ پیسہ کمانے کا ثواب ملے گا لائن کسباد اجر اباد ان <شَيْئًا> کسی کا ثواب کم نہیں ہوگا عورت کو بھی ثواب ملے گا شوہر کو بھی ثواب ملے گا سبحان اللہ اس حدیث شریف میں جو اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کے مال کی مالک نہیں ہوتی تو کیا اسے اپنے شوہر کے مال میں سے خرچ کرنے کی اجازت ہے یا نہیں جواب یہ ہے کہ غیر مفصد ہو یہ شرط ہے خرچ کرنے کی اجازت خرچ کرنے کی اجازت ہے لیکن نقصان نہ پہنچائے گھر کے اقتصادی نظام کو گھر کے اخراجات کی ترتیب کو خراب نہ کر دے بس اتنی سی بات ہے یعنی ایسے طریقے سے خرچ کرے کہ گھر کے نظام میں کوئی خرابی نہ آئے تو اسے بھی اجر ملے گا اس کے شوہر کو بھی اجر ملے گا کیونکہ وہ کما کر لایا ہے نا اور ان سب کو اجر اور ثواب ملنے کی وجہ سے کسی کے اجر میں ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے کہ پندرہ نے کیا تھیں ان میں سے پانچ پانچ دے دی گئی اگر ایک ہوتا تو اس کو پندرہ کی پندرہ سب دی جاتی نہیں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے مثال کے طور پر عورت کو بھی پندرہ شوہر کو بھی پندرہ سب کو پندرہ پندرہ نہیں کیا اللہ دے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے اس حدیث سے ہمیں ایک سبق تو یہ ملا کہ عورت اپنے گھر سے شوہر کے مال سے خرچہ کر سکتی ہے صدقہ کر سکتی ہے بشرتے کے نقصان نہ ہو اور یہ شرط اس لیے لگائی گئی ہے کیونکہ عورت اپنے شوہر کے مال کی مالک نہیں ہوتی اب ایسا نہ ہو کہ حلوائی جی کی دکان لگائی ہوئی ہے اور گھر میں صدقہ خیرات شروع ہے اور بیچارا شوہر جو ہے دبئی میں ہے یا مزدوری میں ہے ایران میں ہے ترکی میں ہے پاکستان میں ہے کہیں بھی ہے شب و روز بچارہ محنت مزدوری میں مصروف ہے مشقت میں مصروف ہے اور یہاں بیوی صاحبہ نے جو ہے حلوائی جی کی دکان لگائی ہوئی اور لگی ہوئی ہے صدق خیرات کرنے میں وہاں سے محنت مزدوری کر کے بچارہ شوہر پچاس روپے بیچتا ہے اور یہاں سے وہ چالیس جو ہے مدرسوں کو مسجدوں کو اور دوسرے دینی کاموں میں لگاتی ہے اور مسلسل قرضے چڑھتے جا رہے ہیں اس کی اجازت نہیں اب بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی دوسری بات ہم نے اس حدیث سے یہ بھی سیکھی کہ شوہر کو کمانے کی وجہ سے ثواب مل رہا ہے یعنی اگر اس کی بیوی اچھے طریقے سے خرچ کرتی ہے صدقہ کرتی ہے تو اس کو ثواب ملتا رہتا ہے اس لیے عورتوں کو چاہیے یا تو اپنے شوہر سے پوچھ کر یا تو جیسے کہ حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ کوئی نقصان پہنچائے بغیر وہ صدقہ کرتی رہے تو یہ بہت اچھا کام ہے ثواب بیوی کو بھی ملے گا شوہر کو بھی ملے گا